جد باہر وہ لانسی نماز پڑے ہاتھ بن کے کے کے عمل پاوے بخاری کٹے پرانے شاہ دال آتی لانت جی اکی تانت سے لانت ہوں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 اچھا جے جی مانگنا ہے آلو بخارا تو شکل کا شکل کا پیا جی روٹی ہے تو لکڑی ہلوری خراؤ شریف پرانی جتی شریف ہاں جی وہ جی سکی سی اتا اڈ گئی جادوگر جاڈیا سر وج وج کے تھلے لے آتا خراؤں شریف اوی پی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 لیکن میں مدد دگا کے وسیلا کے جائزہ بخاری اج وسیلہ لگیاں دیا لگی اللہ آقا دے دام شریف, شریف آپ صحابا جاندے جاندے <تصفح> بڑے واقعات دشمن منتا کیا بخاری نو بخاری بیٹھے رہی.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 سمجھائی نہیں آئی اما اما دلائی... ایک گل جی، بھائی کسی آدھے جی حضور دے دعا منگنی شرک حرام بدت لکھ دے دنڈے پاس حضور کی جتی شریف حضور دے دو شریف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 رب ن شرم آ جائے گی اے؟ تے جدو گا خود حبیب دا, دا جواب کھ لیا ہوں بخاری جدو خود ہوئے سنیار بولوئے بھائی امام بخاری ہونے ہولیل دیا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 اہ میریو کیندہ اخلاں کیا باقیوں نو عذاب نہیں سی ہو ریا ہائے اے گل نہیں او لنگ کیا حضور ویکھے عذاب ہوندا رحمت للعالمین سن رحمت دور سے جائے ہائے جی دوجیاں عذاب ہوندا تے دوجیاں تے بھی رد چھڈ بہتے لگدے ہے ہائے کریے بھابی کئی قومیں کتی پٹھی ہائے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 امام بخاری شاگرد نے امام شافی تے امام, امام شافعی شاگرد نے میرے امام محمد دے تے امام محمد شاگرد نے شگرد بنیا اور سن اے او امام شافی جیڑے فرماندے رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ میرے اکھا کا نور امام شافی آپ فرماند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 ساڈی فی بن کے آئیے, آئیے'... Oh, آئیے! O, إمام محمد شگرد بھی تیری مہربانی مینو کتاب لے کے ایمان نال ہوئے چوتھی تھان سے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 رولا رفا جدین نہیں تے امام ہو تے خود کے خود چڈ کے پوچھا جا حضور کیوں چڈ دے جے فرمایا ادب مارد مارد